الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 167 167 لا يحلن رجلا بامرأتين ولا تسافر امرأة إلا ومعه محرم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں صدی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلونا ام رجلن بامرأتين خلا یخلونا تنہی اختیار کرنا ولا تسافرن سافر یسافر معنا سفر کرنا ان امراۃ عورت الا و معها محرم المحرم جو انسان کا جو محرم ہوتا ہے محرم لوگ نا محرم نہ ہو جو بھی تو فرمایا لا خل ون رجلم بے امر ہرگز لا یخل ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے رجل کوئی مرد بے امراطن کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے ولا تصافرن رن امر اور ہرگز سفر نہ کرے کوئی عورت اللہ محرم مگر اس حال میں مگر اس حال میں کہ ہو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ کوئی محرم ہو اس حدیث کے دو ٹکڑے ہیں جہاں تک تعلق ہے پہلے حصے کا تو اس میں حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی آدمی کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے تنہائی میں نہ بیٹھے تنہائی میں باتیں نہ کرے اور اس میں کیا ہے ظر کا خود فرمان ہے کہ اگر دو لوگ اس طریقے سے تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اس لیے کہ وہ فتنے سے خالی نہیں ہے نمبر دو ولا فرن اللہ محرم کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اب اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے کہ کیا ہر سفر منع ہے کہ کوئی بھی سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے یا کیا صورتحال ہے اس لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سفر شرح کس کو کہتے ہیں سفر شرح آج کل کے حساب سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو تقریباً ساڑھے ستہتر بنتا ہے ٹھیک ہے جی ساڑھے ستہتر سیونٹی سیون سیونٹ تو یہ سفر شرعی ہے جس کے بعد آدمی کیا بن جاتا ہے مسافر بن جاتا ہے اس کی نماز پتھر میں بدل جاتی ہے اس کو روزہ افتار کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کمات اس کے جو بدل جاتے ہیں وہ ہے ساڑھے ستہتر کلو میٹر اس سے قبل جو سفر ہے یہ سفر شرعی نہیں ہے اب چاہیے تو یہ کہ عورت بالکل سفر نہ کرے بغیر محرم کے لیکن اگر کرتی بھی ہے کہیں پر اس کی ضرورت ہے تو بغیر محرم کے شرعی سفر سے کم کم سفر تو عورت کر سکتی ہے اس کی گنجائش ملتی ہے جب کہیں پر اس کو رات وغیرہ گزارنی نہ پڑتی ہو بلکہ اس قید کو آپ چھوڑ دیں لیکن جو سفر شرعی ہے سفر شرعی سے زیادہ بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے سفر شرح سے زیادہ تنہا عورت کا سفر کرنا ناجائز اور حرام ہے اب ہمیشہ سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے تو یاد رکھیے گا مسئلہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر کوئی عورت حج کے لیے یا عمرے کے لیے چلی جاتی ہے بغیر محرم کے تو اس کا یہ سفر کیا ہوگا ناجائز اور حرام ہوگا لیکن تاہم اس کے حج اور عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا حج بھی درست ہو جائے گا اس کا عمرہ بھی درست ہو جائے گا لیکن اس کو یہ سفر کا گناہ ہوگا کہ جو اس نے ناجائز کام کیا ہے یہ بغیر محرم کے اس نے سفر کی ہے تو سفر کا گناہ ہوگا اس کے لیے استغفار ہے باقی عمرہ اور حج کیا ہو جائیں گے درست ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھا جائے <تصفيق> اللہ محرم اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو اس کے ساتھ اس کا بھائی ہو اس کے ساتھ اس کا والد ہو یا اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہو وغیرہ وغیرہ جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں تو ان کے علاوہ اس کو چاہیے کہ سفر نہ کرے ترکیب دیکھیے حدیث کی لا یخلون رجل رجم لا نہ یخل فعل رجل فعل با جار مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ماتو فالے و حرف عاطف لاطا فرن امراۃ اللہ محرم لا ینہی تصافرن فعل امرأتن ذلحال امرأتن ذلحال الا حرف استثناء لاغ حرف استثناء لاغ عمل نہیں کرے گا واؤ حالیہ معا مضاف ہا ضمیر مضافلے مضاف مضافلے مل کر مفعول فی ہوئے فعل محصوف ثبتہ کے لئے یا ثابت انسیر رئیس میں فعل کریں جو آپ کو زیادہ آسان لگے صبۃ فیل یا صابۃ میں فائل اپنی ضمیر فائل اور مفول فی سے مل کر شبہ جملہ یا جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم خبر مقدم تو ماح ذر خبر مقدم ہے محرم ان مؤخر موخر مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال امراۃ اللحال کے لیے ضلحال اپنے حال سے مل کر فعال صافر انحل کے لیے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا انشایا ہو کر ماتوف ماتوف علیہ اپنے معاتوف سے مل کر جملہ فیلیا انشایا معطوفہ ٹھیک ہے جی لاتو صاف ہے فیل ہے حال اللحال اللہ علام ہے مستقل خبر مقدم ہے باہر ممتدا مفر ہے ممتد خبر مل کر حال ہے حال ضلح مل کر فعال ہے فیل فائل انشائیہ ہوکا لکھنے انشائیہ جی جی بالکل غلط ہوگا اگر بغیر محرم کے جائیں گے تو ناجائز ہوگا گروپ میں بھرے جائیں ناجائز ہوگا سفر کا گنا ہوگا حج یا عمرہ جائز ہو جائے گا فرض, فرض ہے حج تو ادا ہو جائے گا عمرے کا بھی سوا اپنی جگہ پر ہوگا لیکن سفر کا گناہ ہوگا جی جی ایسا ہی ہے حدیث نمبر 168 لا ایک سو اڑسٹھ لاتور لا دوا بے کم منا برا حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لات تخذ ظہور منابر اتخن ٹھیک ہے ظہور ظہر کی جمع ہے معنی پیٹ پیٹھ دابن کی جمع ہے چوپائے کو کہتے ہیں جانور کو کہتے ہیں منابر ممبر کی جمع ہے ممبر جس پر چڑھ کر خطیب خطبہ دیتا ہے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تتخذو لا تخیز لاتت تخذ چوپا اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو منا ممبر تم تم اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو اپنے چوپائوں کی پشتوں کو مت بناؤ ممبر مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے جانور پر سوار ہو کر راستے میں کھڑے ہو کر دوسروں سے باتیں, کر باتیں کرنا یہ کیا ہے ہے ہے بری بات ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اور یہ عام طور پر اب تو یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے کہ اب تو گاڑی آ گئی ہے نا تو گاڑیاں جب اب یوں آپ اس کو اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب دو گاڑیوں والے آپس میں کراس کرتے ہوئے جب رک کر واپس میں دعا سلام کرتے ہیں آلائی سلائی کرتے ہیں اور پیچھے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہیں لے, پر کہیں پر بھی تو یہ پہلے پہلے اس سے تھوڑا سا پہلے عرصے میں یہ جانوروں کی تھی اور اب بھی اگر آپ گوٹوں دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جانوروں پر سفر کرتے ہیں تو وہ جب ایک دوسرے سے ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ جانوروں پر سوار ہی ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو حضور نے اسی چیز کو منع فرمایا کہ تم اس کو مشقت میں ڈال رہے ہو کہ ایک تو تم کھڑے ہو اور اس کو اوپر بیٹھے ہوئے اور اس کو اذیت میں ڈال رہے ہو چلو ایک تو سفر کر رہے ہوتے پھر تو الگ بات ہے کہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہو ضرورت کیا تک ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اگر بہت لمبی بات کرنی ہے تو نیچے اتر کر تاکہ اس کو بھی تکلیف نہ ہو اپنی بات مکمل کی جائے تو اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے جانوروں کی اپنے چوپایوں کی پشتوں کو جو ہے وہ تم کیا نہ بناؤ ممبر نہ بناؤ تو مطلب یہ ہے کہ ان پر سوار ہو کر تم آپس میں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ لمبی بحثیں اور باتیں نہ کیا کرو ٹھیک ہے لا تتخذو ظہور دوابکو منابرا مت بناو تم اپنے جنوروں کی پشتوں کو ممبر ترکیم لا تتخذو لائے نہیں تتخذو فعل واؤ ضمیر فائل ظہور مضاف دوا بھی مذافلے مضاف کم ضمیر مضاف مضاف مضافلے مل کر پھر مضافلے ہوئے ظہور کے لیے مضاف مضافل مل کر مفول اول منابرہ مفعول ثانی تو فیل فعل اپنے فعل اور مفول دونوں مفولوں سے مل کر جملہ پھیلیا ان فیل اپنے فعال دونوں مفولوں سے ظہر دوا کم پھول اول اور منابرا مفول ثانی فیل اپنے فیل اپنے فعل اور دونوں مفولوں سے حدیث نمبر ایک سو نمبر ون لا نائن لات غار الروح غرضا حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذو شیئن تتخذو جو بھی حدیث میں پڑھا آپ نے شیئن کسی بھی چیز کو فیہ روح جس میں روح ہو جس میں سانس ہو غرزن نشانہ غرزن کا معنی کیا ہے؟ نشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمائی لا تتخذو ہم من بعد غرزن تو میرے بعد ان کو تانا تشنی کا نشانہ نہ بنانا فمن احبہم ہم فگی جو ان سے محبت کرے گا بس وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا امن اب غزہ فغ اب اور جو ان سے نفرت کرے گا ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا خیر تو لا لات غرض غرض معنی نشانہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تتخذو شعی ان الروح روح مت بناؤ ہر ذی روح چیز کو نشانہ یا کسی بھی, کسی بھی زی روح چیز کو نشانہ مت بناؤ کسی بھی چیز کو نشانہ نہ بناؤ کون سی چیز فی الروح جس میں روح ہو جس میں روح ہو اس کو نشانہ مت بناؤ مختلف احادیث ہیں کتب احادیث میں ملتی ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیروح چیز کو نشانہ بنانے اور اس سے متعلقہ کئی ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے زندہ چیز سے کسی عزل کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے اسی طریقے سے اس کو بلا وجہ اس کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے اور مختلف چیزوں سے اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا کے اگر تم زبا بھی کرو جانور تو تم فاخ نظبہ اچھے طریقے سے تم کیا کرو ذبح تو یہاں جو اصل ممانعت ہے وہ ہے نشانہ بنانے کی بلا کسی ضرورت کے بلا کسی وجہ کے آپ کسی چیز کو نشانہ مت بناؤ زیرو چیز کو کہ اس کو کیا ہے تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے اور ہے بھی بغیر کسی ضرورت کے اس لیے منع فرمائے اگر کسی کو اپنا نشانہ ہی ٹھیک کرنا ہے تو وہ زندہ چیز پر نہیں بلکہ بے جان چیزوں پر اپنا نشانہ ٹھیک کر لے ٹھیک ہے تو لاتی روحن تو مطلب یہ ہے کہ کسی ضرور چیز کو تم مت نشانہ بناؤ اس کو بلا وجہ اس کی جان مت لو اور اس کو تکلیف میں مت مبتلا کرو ہاں جہاں گنجائش ہے یا شریعت کے حقم ہے تو اس کی پھر اجازت ہے مثال کے طور پر قربانی کے جانور ہیں ظاہر ہے اب اس کو ذبح کیا جا سکتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے اور اس طریقے سے دوسری صدقات وغیرہ ہیں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے یا شکار ہے جس حد تک جائز ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کی بھی لیکن بلا وجہ اور بلا ضرورت کسی کو نشانہ بنانا یہ جائز نہیں ہے لا تتخذو و شعی فر روح مت بناؤ اس چیز کو نشانہ جس میں روح ہو ترکیب لا تخ لائے نہیں تخیز و فیل واضح فعال موصول موصوف کیونکہ ایسی چیز کے جس میں روخ ایسی چیز اس کی آگے صفت بیان کی شہی کی شی موصوف موصف فی روخ ہو فی جار ہو مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن سیغہ اس میں فائل گئی ثابتن سیغ میں فائل ارروخ ہو اس کا فائل اروخ ہو فائل برائے سابط تو سیگا اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مفول اول مفول اول غرض بن ثانی فیل اپنے فائل اور دونوں مفولوں سے مل کر جمل فیلیا انشائ تو لاتو شیئن لاط تخذ ب فائل شیئن موصوف فہ روح جملہ صفت یعنی جار مل کر متعلق ہوں گے ثابت، ثابت کے اور ثابت اپنے فائل اور روحوں سے مل کر صفت, مصروف صفت مل کر مفعول اول اور مفعول ثانی فعل فعل مفو... دونوں مفعولوں سے مل کر جمل فیلین چاہیے حدیث نمبر ایک سو ستر حضرت عمر بن شعبن ابی انجدی ہی نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلس پہین الرجل ہے کہ مت بیٹ دو, لوگوں دو مردوں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان اللہ بی اذن امام اگر ان دونوں کی اجازت ہے بڑی جامع حدیث ہے اور صحیح وقت کے مناسب ہے اور جس جس حدیث کو بھی آپ دیکھیں گے ایسا لگتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا فر لا تجلس دو لوگوں کے درمیان دو آدمیوں کے درمیان مت بیٹھو اللہ بھی ماہ مغر ان دونوں کی اجازت ہے تو جب دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو بیچ میں آ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اگر سے سراہد اور الگ سے تذکرہ نہیں ہے ضمن شامل ہے اور بالکل ان کے لیے یہی حکم ہے کوئی استثنا نہیں ہے تو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے آپس کی بات ہوتی ہے ان کے آپس کی راز کی بات ہوتی ہے تو تیسرا آدمی خامخواہ بیچ میں آ ٹپکتا ہے اور وہ دو آپس کی آپس میں بات کرنے سے بھی آج آ جاتے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کر سکتے کیوں کہ اب تیسرا شخص بیچ میں آ ہے اب اتنا وقت تو ہوتا نہیں ہے کہ اب دوبارہ وہ ایسا موقع نکالے اور آپس میں بات کریں تو اس لیے حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر مت آؤ اور یہ معاشرت ہے اسلام ہر چیز کا خیال رکھتا ہے آپ تھوڑا سا بھی اس بات پر سوچیں گے تو بہت ایک اہم بات ہے یہ کہ دو لوگوں کے بیچ میں آ کر بغیر اجازت کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دو آپس میں نجانے جانے کس قسم کی بات کر رہے ویسے ہی دھر بدھر کر کر چلے جانا چاہیے آپ کو کیا لگی ہے کہ آپ میں وہاں پر حاضری دینی ہے اگر ان دونوں لوگوں سے آپ کا بھی کوئی کام ہے تو ان دونوں کو آپ جدا ہونے کا آپ انتظار کر لیں جب وہ الگ الگ ہو جائیں تو آپ کو جس سے کام ہے تو آپ اس سے اپنا مقصد حل کر لیجی لیکن ان دونوں کے بیچ میں تو کم از کم حائل نہ ہو یہ خود بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اگر کوئی دوسرے اس کی غلطی کرے تو اس کو بھی متنوع کرنا چاہیے اور حضور کا یہ فرمان سنانا چاہیے بغیر غصے کے اور بغیر اس چیز کے کہ اس کو کوئی برا لگے اس لیے یہ بات ضروری ہے سب سے پہلے تو ہر انسان اس چیز کا خود خیال رکھے کہ دو لوگوں کے بیچ میں نہ جائے ہاں جہاں پر حالات ایسے ہوں لگتا ہو ایسے کہ نہیں ایسی کہ وہ خاص بات نہیں کر رہے آپ کا تعلق ان دو لوگوں میں سے ایسا ہے یا یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے جیسے مدیسی نے بھی لکھا ہے اگر وہ ایک آدمی جا رہا ہے وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے تو وہ یہ ان کے ساتھ اگر بیٹھ بھی جاتا ہے تو کوئی حرض نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اس کا آنا برا نہیں لگا ٹھیک ہے یہ اس کی طرح متوجہ ہو گئی یا وہ خود اس کو سلام کرنے لگ گئے یا اس سے خود محفوظ گوشت گو ہو گئے اب پتا چلا خود بخود ہی یہ کو برا لگ رہا لیکن ہاں جب حالات خود ہی بتا رہے ہیں ان کو وہ لوگ آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو ان کے دونوں کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہیے لا تجلس بین رجلین اللہ بی اذنہمہ مت بیٹ دو آدمیوں کے درمیان مگر ان دونوں کی اجازت ہے لا تجلس فی ضمیر انتا فائل بین مضاف رجلین مضافلے مضاف مضافلے مل کر مفعول فی اللہ حرف اس لا بازار اذن مضاف احمد ضمیر مضافلے مضاف و مذاف علیہ مضاف مجرور بازار کے لیے جار مجرور ملکر کر متعلق ویلا تجلیس فیل کے تو فیل اپنے فائل مفعول فی اور متعلق سے ملکر کر جملہ فعلیہ انشائیہ ایک حدیث اور دیکھ لیجئے حدیث نمبر 171 171 باذرو بالصدقۃ فین البلاء لا یتخطاها باذل بالصدقۃ بادر یا معنی ہوتے ہیں جلدی کرنے کے صدقہ صدقہ تخت اس کا معنی ہوتے ہیں ویسے گردنے پھلاننے کے چھلانگ لگانے کے تیز چلنے کے بھاگنے کے یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادر صدقہ تے صدقہ میں جلدی کرو فَإِنَّ الْبَلَاءَ اس لیے کہ مصیبت لا يَتَخَطَّاهَ صدقے سے بڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ مصیبت صدقے سے نہیں بڑھ سکتی صدقہ ایک وسیباب ہے آپ دس رفے بھی کسی کو دے دیں یہ آپ کا صدقہ ہے آپ کا صدقہ ہے آپ کیا پیسہ کریں یہ بھی نہیں ہے آپ کسی قصد مسکرہ کر بات کر لیں خندہ پیشانی سے بات کر لیں یہ بھی صدقہ ہے آپ راستے سے پتھر ہٹا لیں کسی کی بھی تکلیف کو آپ دور کر لیں یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے صدقہ ہے تو غرض صدقے کی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کیا کر دیتے ہیں آنے والے مسائل کو ٹال دیتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ صدقات ضرور کرتا رہے صدقات ضرور کرتا رہے ضرور کسی نہ کسی کی مدد کرے ضرور کسی نہ کسی کا تعاون کرے اس لیے کہ صدقے میں خیر ہی خیر ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی صدقہ کرے اور اس کو اس کی بڑھائی نہ پہنچی ہو اس کو فائدہ نہ پہنچا ہو بیماریاں صدقات سے دور ہوتی ہیں پریشانیاں صدقات سے دور ہوتی ہیں کئی ہی سارے مسائل صدقات سے حل ہوتے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ صدقہ کرے اس ہار میں کرے گا جس ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے اعلان نہیں کرنا چاہیے میڈیا والوں کو نہیں بلانا چاہیے ہم صدقہ کرنے لگے ہیں ٹھیک <تصفح> ہے ان البلاء الا يتخطاها باذل بالصدقه باذل فعل و ضمیر فاعل باذار الصدقه مجرور جار مجرور ملکر متعلق ہوئے باذل فیل کے فیل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معلل صدقہ میں جلدی کرو کیوں اس لیے کہ آگے ریزن بتا دیا فا تعلیلیہ ان حروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر البلاء اسم ان لا يتخطاها لا نفی يتخطا تحت فیل ضمیر اسم فائل ها ضمیر مفول بحی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر خبر انہ ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر مال معل اپنے مالل سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ تال لیا ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں